سورت المؤمن مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چالیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ساٹھ سکسٹی ہے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں سورہ مومن میں پچیاسی آیتیں ہیں اور نو رکن ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فرون کے دربار میں ایک درباری کا ذکر ہے کہ جو در حقیقت مومن تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور پھر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور اس نے ظلم کو برداشت کیا مگر وہ ایمان پر اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہا یعنی یہ سورہ مبارکہ مومنوں کو حوصلہ دینے والی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا حروف اللہ اس کے رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں تنزیل الکتابی من اللہ, العزیز علیم اللہ غالب جاننے والے پروردگار کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی غافر ازم گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے وقابل التوبی توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے شدید العقابی شدید عذاب دینے والا اللہ ہے زد طولی قوت والا ہے قدرت والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں الیہ المصید اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے ما یوجا فی فی آیا ادین کا فرو اللہ کی آیتوں کے بارے میں بحث صرف کافر کرتے ہیں جس کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو وہ یہ نہیں کرتا کیوں کیا کیسے وہ تو کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے میرے رسول کا حکم ہے آ وصدقنا نہ وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے فلا یا غر کا کل ہم دی ان کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا عیش و عشرت کرنا اے لوگوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ جب اللہ کے دشمن ہیں تو ان کو دنیا کی زندگی میں یہ عیش و عشرت کیوں دیا گیا دنیا قلیل ہے عارضی ہے انہیں عیش و عشرت اس لیے دیا گیا اللہ ان سے ناراض ہو گیا اللہ رب العالمین ایسا ناراض ہوا کہ اب انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی تو ان پر مشکلات نہیں آتے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں مست رہیں اور جہن نم میں جائیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ مشکلات نہیں آتے ہیں زاہدی طور پر ورنہ یہ عقیدہ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کا نافرمان فرمان ہے وہ حقیقی سکون نہیں با سکتا یورپ کے اندر امریکہ میں اور دیگر کافر ممالک میں اسلام قبول کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ سکون کی تلاش میں بہت سارے کام کرتے ہیں شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں قلبوں میں جاتے ہیں ہر طرح کا وہ نشہ کرتے ہیں انہیں سکون نہیں ملتا تو وہ تجربے کے طور پر مسجد میں آتے ہیں مسجد میں آ کر وہ مسلمانوں کی عبادت کے ساتھ وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت شروع کرتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا تو ان کو سکون مل جاتا ہے تو انہیں جب سکون ملتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دین حق ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کرنے والوں میں بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو روحانیت کی تلاش میں گئی انہیں سکون ملا وہ سمجھ گئے یہی دین حق ہے اور وہ ایمان لے آئے پھر کافروں نے ان پر تنز کیے تانے کیے مگر انہیں اس کی پرواہ نہ ہوئی کربل قومنو ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا ولاحزاب من ہین اور ان کے بعد کے لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا وہ ہمت کل امت امب رسول لیا ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کی کوشش کی وہ جاد اور ناجائز ان سے بحث اور مباحثہ کیا جھگڑے <الْحَقَّة> تاکہ اس کے ذریعے وہ حق کو مٹا دے فخذ تو ہم بس میں نے انہیں پکڑ لیا يقاب تو دیکھو میری پکڑ اور میرا عذاب کیسا ہوا وہ کدا لکھا اور اسی طرح حقت کلیمت و کا آپ کے رب کے کلیمات پورے ہوئے ثابت ہوئے ال اللہ کفر کفروں پر اصحاب النار کہ وہ جہنمی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو وہ جہنم میں گئے یعنی جہنم میں جائیں گے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اللہ ددین یا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ومن ہاؤ الہ اور جو اس کے ارد گرد عرش کا طواف کرتے ہیں اس کے ارد گرد ہوتے ہیں یوسف بے شون وہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں وہ یو مینون اور وہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ یس تخر لل اور یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں ربنا بنا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب وہ سے آتا کل و رحمت تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے فخ پھر لرین تابو اے پروردگار ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دے جو توبہ کریں توبہ کرنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ ان کے لیے عرش پر موجود فرشتے دعا کرتے ہیں فخ فر لابو اے پروردگار ان لوگوں کو بخش دے جو تیری بارگاہ میں توبہ کرے لگا اور جو تیرے راستے دین اسلام کی پیروی کریں وقیم آزاد ال اے پروردگار تو انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما رب بنا وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب وہ ادخل ان توبہ کرنے والوں اور سچی پکی توبہ کرنے والوں کو جو گناہ سے بچنے کا عزم رکھتے ہیں اے پروردگار یہ سچی پکی توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں تو انہیں داخل فرما عدن جنت ادن جنت ادن میں جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں التی واط وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ان باغات میں انہیں داخل فرما ومن صلاح من آبا ہند وہ ازوا جن اور ان کے آبا و اجداد میں سے ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو ایمان والا اور نیک ہو تو انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما عیست کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر اولاد بیوی بچے اور والدین وہ نیک ہوں لیکن اس شخص کی نیکی کے برابر نہ ہو تو جنت میں الگ الگ درجات ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تبارک کا تعالی پورے خاندان کو ایک ہی درجے میں جمع فرمائے گا اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پورے خاندان میں ایک بندہ اعلی درجے میں ہو باقی سب ادنا درجے میں ہے تو اس کو بھی ادنا درجے میں لایا جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا سب کو اعلیٰ درجوں میں پہنچا دے گا لیکن ایمان اور عمل صالحہ ضروری ہے اگر ہماری اولاد نیک ہے تو ہم سمجھے یہ نیک ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اگر ہماری اولاد نیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے خود بھی نیک بنے اگر ہمارے ماں باپ نیک ہیں اور ہم سمجھے جناب یہ تو جنت میں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے تو وہ نیک ہے تو ان کے نقشے قدم پر ہم بھی چلیں جنت میں جو بھی جائیں گے پورا خاندان ایک ہی درجے اعلی میں جمع ہوگا ان نقا اند عزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے السیئات اے پروردگار ان نیک بندوں کو عذاب سے بچا و من تقصی آت یوم ایدن اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے فقد رحم ہو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا وزار کا ہو فوز اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن پاک میں ذکر کیا کس لیے دعا تو فرشتے اللہ سے کر رہے ہیں اللہ تعالی قبول کرنے والا ہے ہمیں یہ کیوں بتایا گیا ہمیں بتایا گیا ان نہ قید شریف کا یہ مت سمجھو کہ شیطان سے تم بچ نہیں سکتے شیطان کے وار بڑے کمزور ہیں نفس کے وار کمزور ہیں تم کوشش تو کرو ہمارے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے ہمارے فرشتے تمہاری ہر ہر قدم پر رہنمائی کریں گے تم ہماری راہ کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کرو جنت کو ایسا مشکل نہ سمجھو کہ ہم حاصل نہیں کر سکتے صرف عظم کی بات ہے انسان اگر دنیا کے اندر حوصلہ رکھتا ہے ازم اور ارادہ پختہ ہوتا ہے تو ایسا کام جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے مشکل نظر آتا ہے عزم اور حوصلے کی بدولت وہ کر لیتا ہے تو جنت کو حاصل کرنا ممکن ہے یہ آسان بھی ہے صرف اللہ کا خوف ہم پر تعریف ہو جائے جہنم کا عذاب کا خوف ہم پر تعریف ہو اور خصوصاً ایک چیز ہے بس اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ نیکی کرنا بہت آسان ہے وہ چیز ہے تصور موت ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھیں اور اتنا تصور کریں کہ یہ تصور غالب آ جائے اور لمبی امیدیں ختم ہو جائیں بس سمجھے پتہ نہیں آج رات تک زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے چلو آج جو کرنا ہے وہ کر لیں اور جب اس قدر تصور جم جائے موت کا تو حدیث سے پاک میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میدان جنگ میں نہیں گئے انہوں نے اپنی گردن میدان جنگ میں نہیں کٹائی اس کے باوجود وہ شہید ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد کریں گے بیس مرتبہ موت کو یاد کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ہم تصویر پڑے موت موت موت موت اس کی مراد یہ ہے کہ ہر وقت موت کا تصور ہو جب انسان موت کا تصور کرتا ہے دنیا بے وقت لگتی ہے اور پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے